الرحمن و رحمۃ الحمد اللہ محمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہ باقی تمام سامین برادران خارن سب کو شہم وسلم واپسی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر تین سو بہتر ابلک پندرہ ہیں تین سو بہتر شروع سے لے کر ابھی تک کے درست ہے پندرہ دعائیں اوراد فتحیہ کا درس نمبر پندرہ ہے اور ہماری دعا کی توضیع میں اوراد فتح کا السلام و السّلام کا سلام جو السلام ہائے نہ ربن عبِ السّلام ودکھلن دار السلام تبارک تربن وطل طل کرام اس دعا میں سے کل کے درس میں اللّہ منت السلام کے بارے میں سلام کے معنی مفہوم تھوڑا سا ہم لوگوں نے بتایا تھا پھر جو ہے دعا کی ایک مشہور کتاب ہے دعا مصباح کف امی اس میں جو ہے الکہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے اسما خوشنہ میں سے اسم اعظم بھی ہے تو اس حوالے سے اس مبارک اسم کی معنی آپ لوگوں کو کل بتایا تھا کہ ابھی جو ہے پھر اس اسم مبارک کے جو ہے خواص آپ لوگوں کو کل تھوڑا بتایا تھا السلام یا سلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسم الحسنہ میں سے کوئی اس اسم السلام کو پڑھتے رہیں یا کے وکر اللہ کو پکارتے رہیں تو اس میں کن کن بیماریوں کی شفا یہ کل بتایا تھا آج بھی تھوڑا بتا کے آگے بڑھوں گا تو خواص ہے اس میں مبارک السلام اس میں جو ہے یہ کتاب مصباح القفہمی سب نمبر چار سو ستہتر پہ فرماتے ہیں اس میں شفاء المرض تمام بیماریوں سے اس میں شفاء ہے جو بندے سے اس مبارک کو کثرت سے پڑھتا رہے گا شفیع بیماریوں کے شفاء ہے وہ سلامت و انیل آفات اور حسن کے آفتوں سے سلامتی بھی ہیں امن قارہمی تمنت جو بھی اس دعا یا سلام کو سو مرتبہ پنے والا مریض کے مریض پر شفا بھی عزن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ اپنے ذم سے کو شفا عطا فرمائے گا تو جو ہے اس مبارس میں بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ہر قسم کے آفات سے امن و سلامتی ملتی ہے اور جو شاید اس مقدس کو کسی مریض پر سو مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ اللہ اللہ کے حکم سے وہ مریض شفا پائے گا تو اس لیے بنداقی نے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا آج کل جو کرونا وائرس میں ایک تو واپیر محترم نے جو ہمیں ایک دعا دیا ہے لکھمسۃ نوچِ بحار الوبا الحاطمہ المصطفیٰ و المرتضیٰ و ابن و الفاطمہ رب فرور و رحمٰن طیر الرحمین یہ مبارک تصویر بھی آپ لوگ پڑھتے رہیں دعا یہ تاویزات کے مسلمہ قدیم کتابوں میں بھی آئی ہوئی اور وبا کے لیے یہ بہت بہترین نسخہ ہے پلس جو چونکہ اس مبارک اللہ کے اسم مبارک السلام کی بھی بڑی فضیلت لکھے دووم بیماریوں کے شبہ کے لیے دمنداہین بابلوں سے کہا تھا کہ یہ سو دس مرتبہ دور و شریف پڑھیں پھر یہ اسم مبارک روزانہ سو مرتبہ پھر دور و شریف دلد دس مرتبہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ جو لوگ اس بیماری میں شکار نہیں ہوا وہ اس کو محفوظ رکھے گا سلامت اور آفیت سے رکھے گا اگر جو لوگ اس بیماری کا شکار ہے وہ جتنا ہو سکے اس جسم کو کثرت سے پڑھتے ہی رہیں اس کو اپنے وظفہ بنا کے چوبیس گھنٹہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً جو اس مبارک کی برکت سے کیونکہ اس کا معنی مخہوم ہے سلامتی ہے اور یقیناً سلامتی اللہ سلامتی دے دیں تو انسان سلامت پا سکتے سلامتی پا اللہ نہ دے دیں تو دنیا کی کسی طاقت کی جو ہے قوت میں نہیں ہے بس میں نہیں ہے لہذا اللہ ہی سے ماننا ہے ہم مسلمان اللہ ہی سے شفا مانا ہے باقی ڈاکٹر لوگ دوائیاں سب کچھ اللہ کی جن سے مفید واقع ہو سکتی ہے ہاں جہ لہٰذا حقیقی شفا دینے والا اللہ ہے تو اسی کو دواؤں کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے ہاں دعا اور دوا یہ دونوں مل کر ہمیں ٹھیک کرتے ہیں۔ لہذا دعا دوا کے منافی نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا معاون ہے دعا کی برکت سے دعا دوا اثر کرتی ہے ہاں جی دعا کے بغیر بھی دعا اثر کرتی ہے لیکن دعا اس دعا کو زیادہ مؤثر بناتی کہ اللہ کی رحمت پھر اس دعا میں شامل ہو بندے کو شادی آپ کرتے ہیں آج اس مبارک کو جو لوگ مطلع ہوا خدا نہ اس بیماری میں آج کل کی بیماری یا کسی بھی بیماری میں تو وہ اس, اس مبارک کو کثرت سے پڑھتے رہیں یا سلام یا سلام کے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی باخے گا اور سلام کے معنی میں اس مبارک دعا میں اللّہ مطلام سے مراد سلامتی سلامتی دینے والا ہے اور ہر قسم کے وہ نقص سے پاک اور ہر قسم کے ظاہری و باطنی آفات سے مبارہ وہ پاک ہے یہ معنی جب اللہ کو اللہم انت سلام کہتے ہیں تو اے اللہ تسراپا سلامتی اے اللہ تمام سلامتی تجھ سے ہے جس کسی کو بھی سلامتی ملتی ہے تجھ سے ملتی ہے اور اے اللہ تو سلامتیں ہر کسی کے وہ نقد سے ظاہر باتیں اور ہر کی آفات سے تو پاک اور منزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسے اسماع کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے روح پر ہمارے جسم پر ہمارے نصب پڑتا ہے اور ہمیں بھی سلامتی عطا کرتے ہیں تو کتاب مصباح کبھی نے جو معنی السلام کا اسم اعظم کے کی لحاظ کیا ہے سب سے جامع ہے اور ایسے ہی اشارے ہاں جی اوراد فتح جناب انص الصاوری صاحب نے جنہوں نے نیشی دعائے اوراد فتح کا ایک شرح لکھا ہے مختصر انہوں نے بھی اسی جملے علامہ مانتا السلام کے بارے میں تھوڑی سی توجہ لکھا ہے تو انہوں نے اس مقام پر جو ہے اس مقام پر لفظ السلام کے بارے میں یوں تشریف فرماتے ہیں فرماتے ہیں آپ پہلے انہوں نے پہلے اس پوری دعا کا ترجمہ کیا ہے اس کے بعد توضیح دیتے ہیں تو یا اللہ علام تصویر اللہ کے اللہ معنیٰ یا, یا اللہ تو صدا صدا سلامت ہے اور تجحی سے جہاں کو سلامتی ہے تجحی سے جہاں کو سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی لوٹتی ہے لوٹتی ہے اور اے ہمارے رب ہمیں امن چین سے زندہ رکھ اور سلامتی کے گھر یعنی جنت میں داخل فرما اے ہمارے پروردگار تو بڑا مبارک ہے اور اے صاحب اے بزرگی وہ بڑائی تو بڑا بلند ہے ایک تو جو ہے یہ انہوں نے اس کے دعا کا تجمہ کیا پر علامہ انت السلام آخر تک اس تجمے کے بعد آپ فرماتے ہیں یہاں سلام متعدد بار مختلف معنوں میں آیا ہے جب علامہ انت السلام کہا جاتا ہے تو گویا ہم اللہ تعالیٰ کے ذات مقندس کا تمام عیوب نقائص کو تعین اور نقصانات سے مبارہ اور پاک ہونا تسلیم کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ ذات اقدس ہی لاحق ستائش اور تاریخ علامہ السلام کا یہ معنیٰ انہوں نے توجہ دیا ایمان کی سلامتی اور آفیت اسی سے ملتی ہے انسان جو ہے اپنا دامن دامن نے دعا پھیلا کر التجا کرتا ہے یا اللہ ہمیں جو ہے کل آفات و بلیات ہر کمزوری اور نقص سے محفوظ فرما کر زندگی میں آسندگی امن چین نصیب فرما کہ موت بھی ضرور آنی ہے متوانی آنا ہے اس کے بعد ہمیں عافیت کے گھر یعنی جنت میں داخل فرما یہ دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو ایک مسلمان جو ہے جب دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے تو وہاں سلام کا کیا مانا ہے تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے یعنی اے اللہ تو میرے اس مسلمان بھائی کو سلامتی وعافیت کے ساتھ ہر آفت سے محفوظ رکھ یہ بہترین دعا ہے جو ہم سلام کے ذریعے سے کرتے ہیں فرشتے بھی قیامت میں عل جنت کو یہی سلام کہیں گے قرآن حکیم انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سلام علی المرسلین ہاں اور اولیاء اللہ کے لعاء وََ علی استفا. سلام علیہ وََ دین لذیٰ سلام المسلم اللہ کے رسلوں پر سلام ہو اور اور سلام علیہ وَََََٰد عظیع صصطفیٰ سلام و اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں پر, پر تو اس میں بھی جو ہے یہی سلامتی کا مفہوم ہے کہ سلامتی اور آفیت کے ساتھ ہر آفت سے محفوظ رہنے کی دعائیں ان ان تینوں مقامات پر. تو یہاں تک جو ہے انت سلام کی توجہ ہوئی یعنی اس کے بعد جو ہے ومینک سلام اس میں امین کا سلام جو ہے اس میں من حرف جار ہے من سے کے معنی دیتا ہے مین یعنی سے کا ضمیر مجرور متصل ہے حرف سے ملاؤ آنے والا زمین تج سے تو من کا یعنی تج سے تو کا معنی دیتا ہے کا جو ہے تو من کا سلام اسلام سلامتی امن چین عافیت یہ لغت میں اس کا سلام کا معنی کیا ہے سلامتی امنواشتی چین آفیت کیا ہے ہاں جی تو تو ترجمہ و امن کش سلام کے ترجمہ کیا ہوگا یہ ہوگا کہ ہر طرح کی امن یعنی اے اللہ اور ہر طرح کی امن اور ہر طرح کی امن سلامتی چین و آفیت سب اے اللہ تجھ ہی سے ہے یعنی جس کو بھی اگر کوئی امن ملنا گا سکون ملے گا چین ملے گا عافیت ملے گا اور سب کے سب اے اللہ تجھ سے ہے ہم چین سب تش سے ہے لہٰذا حضا نگر اس وقت جو کرونا وائرس سے سب پریشان ہیں ہم ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ڈاکٹر حضرات اور دنیا کے طبی لوگ سیاحت کے لوگ جو رہنمایاں کرتے ہیں وہ بھی سارے آنکھوں پر اس کی بھی ضرور خیال رکھیں کیونکہ شرط اس کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے لیکن ہمارا دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے آپ اس بات کا یقین ہونے چاہے کہ سلامتی کا اصل منبع سر چشمہ میرا اللہ ہے مجھے اللہ ہی سلامتی دے سکتا ہے مجھے ہر آفت سے اللہ ہی بچائے گا اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو ہر کوئی اپنے اپنی جگہ پر توبہ طائب کریں گناہوں سے استغار کروں اپنے آنے والے زندگی کو سیدھے راستے پر رہنے کی کوشش کریں کاروباری لوگ اللہ سے ہاتھ کریں کہ اندہ میں کاروبار نہیں کروں گا ابھی رمضان آ رہا ہے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہیں ہر چیز کے ٹرپل قیمت دیتے ہیں دکاندار ہمارے کارواری لوگ یا اس کی آج قیمت پہ بھیجتے ہیں جو باقی مہینوں میں بیچتے ہیں حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رمضان میں چیزیں تھوڑا سستا کریں اگر آپ سستا نہیں کر سکتے تو اس کی حصال بر کی قیمت پر بھیجیں لیکن پاکستان میں جو ہے رمضان آتے ہیں پھل فروٹ ہر چیز آٹھ دس گنا کچھ چیزوں کو تو آٹھ دس گنا زیادہ ہو جاتا ہے میں خود حیران ہوا پچھلے سال رمضان میں میں ایک دن پہلے بازار گیا ایک خاربوزہ خریدا تو اسی روپے میں تھا دوسرے دن پھر اسی ویڑ ایک بار رمضان آیا تھا پھر تاریخ لینے گیا تو ایک سو پچاس اسی والا ہو گیا ایک سو پچاس تو یوں ہم ستر روپے پورا ایک ایک کلو پہ ستر روپے یعنی پہلے دن جو ہے ایک کلو پہ اسی دوسرے دن ستر روپے یعنی پورا ڈبل لے لیا اب اس قوم پر اللہ تو رحم نہیں کہیں اگر ہمارے مزاج یہی رہیں فلاً اللہ تعالیٰ خمون پر اتار چڑھا مصیبتیں ڈالتے ہیں ہم مسلمان کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لازم ہم اللہ کو راضی کرنا ہے ہم نے اپنے کردار رفتار گفتار کی اصلاح کرنا ہے ہم اپنی باطین کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کریں گے تو اللہ ہماری دنیا سب کو ٹھیک کرے گا اگر ہم باتین کو ٹھیک نہیں کریں گے ٹھیک کرنے کا ارادہ نہیں کریں گے اپنے آپ کو سلامتی نہیں دیں گے ہم خود اپنے آپ کو سلامتی دینے نہیں چاہیں گے تو اللہ بھی نہیں دے گا ہم اپنے ہم ایک دوسرے کو سلامتی دینا نہیں چاہے اور ایک دوسرے کی زندگی کو عذاب میں ڈالنا چاہیں تو اللہ, اللہ کو پھر اللہ کی سنت ہی نہیں کہ اللہ ہمیں پھر سلامتی دے دیں لیکن ہم اچھائی کی طرف آنے کا اشارہ کریں اللہ تعالیٰ کو آسانی دے دیتا ہے ہم اچھائی کی طرف ایک قدم بڑھیں اللہ دس قدم ہماری طرف بڑھتا ہے یہ اس کی سنت ہے لیکن ہم مسلسل خرابی کی طرف جائیں اور اللہ اچھائی پھر نہیں لائے گی اس کی سنت نہیں پھر اس کو من کی عاقفت تباہی لہٰذا جو ہم ان دعاؤں کو خلوص سے پڑھیں اور سلامتی سب اللہ ہی سے سمجھیں اور اسی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں اور جب تک دنیا میں ہم ہیں یہ اللہ سے پکاحت کریں میں اللہ کا بندہ ہی بن کے بیٹھوں گا اور کسی کا بندہ نہیں بنوں گا میں نفس کا بندہ نہیں بنوں گا میں شیطان کا بندہ نہیں کروں گا ہوائے ہوا ہوائی نفس کا بندہ نہیں بنوں گا معاشرے کے سالم لوگوں کا جو ہے میں مزدور نہیں بنوں گا ان کا جو ان کا غلام بن کے ان کے منافع کے لیے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے دوں گا ہاں جی ہمیں ساری چیزیں سمجھ کے کرتے ہیں جان کے ہیں مسلمانوں کے ان چیزوں سے بات آنے کی ضرورت ہے زینگرہ میں تو امین مین سلام السلام اللہ تمام سلامتی تج سے ہے یعنی اور ہر طرح کی امن سلامتی چین آفیہ سب اللہ تعالیٰ اللہ تج سے ہے وہ لیکر جو سلام اس کے معنی میں واو پھر اور کے معنی میں اے لے کا ہاں جی واو اور کے معنیف لے کا یعنی اللہ حرف جار بولتے طرف تک جانب کے معنی میں کا یعنی تیرے تیری جانب کے معنی میں تو واہ کا اور اے اللہ تیری ہی طرف اور اے اللہ تیری ہی طرف یر جو راجا جو ہے اس کے معنی لوٹنا ہاں جی فلم مزارِ معروف غائب مذکر غائب کا اس کے معنی لوٹنا پلٹنا ویل قرج اسلام اے اللہ صرف تیری ہی طرف لوٹتا لوٹتی ہے سلامتی ہاں جی یرج لو، لوٹتا ہے پلٹتا ہے یعنی ہاں جی لوٹتا ہے یعنی، جی، پل معنی مسدار رجوان کے معنی لوٹنا یرج پلٹتا ہے لوٹتا ہے تو تجمہ کیا ہوا ویل کا یرج اسلام یعنی اے اللہ ہاں جی اللہ اور اے اللہ شروع میں نا اور تیری ہی طرف ہر طرح کی سلامتی لوٹتی ہے یعنی اللہ تری ہی طرف ہر طرح کی سلامتی لوٹتی ہے یعنی ہر طرح کی سلامتی تیرے ہی طرف لوٹتی ہے یعنی جہاں کہیں بھی اگر کسی کو امن ملا سلامتی ملا آفید اے اللہ تیرے سے تیرے سے ہے سے ہے تو نے آتا کیا ہے کسی اور کسی کو نہیں کسی کا آدمی کچھ ہے ہی نہیں یعنی اے اللہ ہر طرح کی سلامتی امن عافیہ تیری ہی طرف پلٹتی ہے تیری طرف پلٹتی ہے, ہے مطلب کیا سب تیری طرف سے ہے تجھ سے ہے تیرا عطا کیا ہوا اور تو نہیں عطا کیا ہوا ہے یہ مراد ہے تو آج گرامی جو ہے یہاں تک ہم نے آج کے درس میں پڑھ لیا اور آگے انشاءاللہ شاء کل کے درس میں ہم پڑھیں گے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو سچائی کے ساتھ پڑھنے کی قوقی دے دیں تو ورنہ یا سلام آپ خوش اس وقت کے علاج میں بھی جو ہے یا السلام کو صدح پڑھ کے جتنا بھی پڑھ سے پڑھیں پھر اس علّہ مانتا السّلام کا السّلام علیہ وسلم ہائے نہ رب نَب السلام علق النا دار السّلام تباربن و تعلّیہ المنگر اس دونوں دعا کے سزم اعظم کو اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیں معنی معفوم سمجھ کے اور اللہ ہی سے سلامتی چاہیں تو اللہ ان شاء امت بے رحم کرے گا تمام عثمانوں بے رحم کرے گا اور سب کو شفا دے گا انشاء